انہین خوشخبری ہے بنا کی زندگ میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہ ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے